آج بڑے ہی پیارے موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے مقدس مقامات کی برکات مقدس مقامات کی کیا برکات ہوتی ہیں یہ مقامات مقدس کیوں ہوا کرتے ہیں انشاءاللہ شاء وجل ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد شفیق اتاری المدنی موجود ہوا کرتے ہیں انشاءاللہ ان سے ہم شرعی رہنمائی لیں گے مگر موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی جانب کہ میٹھے میٹھے آکا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یوں تو درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائر و براکات مختلف احادیث مبارکہ اور روایتوں میں ملتے ہیں آج ایک بڑی ہی پیاری روایت میں نے آپ کو سنانی ہے اور وہ روایت کچھ یوں ہے کہ جب کسی محفل میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے تو اس محفل سے ایک خوشبو بلند ہوتی ہے وہ خوشبو آسمانوں تک پہنچتی ہے اور فرشتے اس خوشبو کو محسوس کیا کرتے ہیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اس روایت پر ذرا غور کیجئے خوشبو تو ہم بھی استعمال کیا کرتے ہیں ہماری لگائی ہوئی خوشبو دو چار دس لوگوں تک پہنچ جایا کرتی ہے اگر کوئی اچھی کوالٹی کی ہو کوئی مہنگی ترین ہو دس بارہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے اگر کسی روم میں کوئی بخور جلائی جائے کوئی لوبان جلایا جائے ایک روم کو مہکا دیا کرتا ہے بہت زیادہ اچھی کوالٹی کی ہو تو پورے گھر کو مہکا دیا کرتا ہے مگر سبحان اللہ یہ کتنا پیارا اور مقدس وظیفہ ہے کہ جس کی برکت سے کسی محفل میں کیا جائے تو جس کی برکت سے ایک خوشبو بلند ہوتی ہے اور وہ خوشبو آسمانوں تک پہنچتی ہے آسمانوں تک صرف پہنچتی نہیں بلکہ فرشتے بھی اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں اور یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت کوئی مقام ہے جہاں پر میٹھے میٹھے آکا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے سبحان اللہ تو پھر کیوں نہ ہم بھی درود پاک پڑھنے کی عاد بنائے آئیے مل کر محبت کے ساتھ درد پاک پڑتے ہیں صاحبہ ردوان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑی محبت کیا کرتے تھے اور آپ سے فیوز و برکات حاصل کرنے کا کوئی موقع وہ ضائع نہیں کرتے تھے بلکہ اس جستجو میں اس تمنا میں رہتے تھے کہ جس چیز کی نسبت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو جائے اس چیز کو وہ اپنے لیے دنیا و مافیا میں سب سے زیادہ معزس قرار دیا کرتے تھے وہ سب سے زیادہ چیز عزیز ہو جایا کرتی تھی صحابہ اکرام علیہ مردوان کا یہ عمل نہ صرف نبی پاک علیہ سلاطو و السلام کی ظاہری تک تھا بلکہ پیارے آقا علیہ سلاطو و السلام کے وسال ظاہری کے بعد بھی نبی پاک علیہ سلاۃ وسلام کے آثار سے وہ برکتیں حاصل کرتے نہ صرف صحابہ بلکہ کے دور اس کے بعد بھی نسل در نسل ہر زمانے میں اکابر آئمہ و مشائق علماء و محدسین خلفاء و سلاطین بھی آساروں سے برکات لیتے اور اس کا بھرپور اہتمام کیا کرتے تھے جہاں ہر صحابی کی کوشش ہوتی کہ ہر اس چیز سے نسبت جوڑی جائے کہ جس کا کسی نہ کسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق ہو آئی حدیث نے اس حوالے سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خصوصی تذکرہ فرمایا ہے آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ ہر اس عمل پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے کہ جس کی نسبت پیارے آقا علیہ سلاۃو سلام سے ہو جایا کرتی ایک بار میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام ذوال خلیفہ میں بجریلی زمین پر اپنے اونٹ کو بٹھاتے ہیں اور وہاں پر نماز ادا فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا آپ نے یہ معمول بنا لیا کہ آپ بھی جب اس مقام پر گزرتے تو آپ بھی اس پتھریلی زمین پر ٹھہرتے وہاں پر اپنے اونٹ کو بٹھاتے اور نماز پڑھایا کرتے تھے یعنی پتہ یہ لگتا ہے کہ صحابہ اکرام علیہ بھی ہر اس چیز سے محبت کیا کرتے تھے کہ جس کی نسبت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو جایا کرتی جس چیز کو اللہ والوں سے نسبت حاصل ہو جائے وہ بابرکت ہو جایا کرتی ہے مقدس ہو جایا کرتی ہے وہ مقام وہ مقدس ہو جایا کرتا ہے آئیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب اور مفتی صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب یوں زمین اگر دیکھی جائے تو زمین تو اللہ تبارک و تعالی کی ہے ساری زمین اللہ تبارک و تعالی نے بنائی تو ہر زمین کا ہر حصہ جو ہے وہ بابرکت ہونا چاہیے یہ مقدس مقامات کو بائفرکٹ کیوں کیا گیا جدا کیوں کیا گیا کسی مخصوص ایریے کو یہ بابرکت کیوں قرار دیا گیا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے رہنمائیں فرمائے بسم اللہ اللہ تبارک وطالع کے لیے ہی زمین ہے ساری ساری کی ساری زمینیں سب آسمان اللہ تبارک وطالعہ کے لیے ہی ہیں hmm. اور وہی ان چیزوں کا مالک ہے مختار dynamique. ہے آپ کا یہ سوال کہ زمین اللہ کی ہے ساری تو پھر بعض جگہ کو مقدس کیوں بنایا گیا ہے انبیاء بھی سارے اللہ کے ہیں بندے بھی سارے اللہ کے ہیں صحی لیکن انہی بندوں میں سے انبیاء دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء کرام کو دنیا میں مبوس فرمایا ہے صحیح لیکن ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا تل کر رسول و فت دلنا بعد و بعد یہ وہ رسول ہیں جن میں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے نفس نبوت نفس رسالت لان فر کو بینا حدمر رسولی اس میں کوئی تفریق نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بعض کو بعض پر افضلیت مقام شرف وہ اضافی عطا فرمایا ہے صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ و وسلم سارے امبیائی کرام علیہ علیہ سے تمام رسول سے آپ افضل ہیں آپ اعلیٰ ہیں پھر حضور کے صحابہ آگے دیکھ لیں تو صحابہ کرام علیہ مردوان یہ بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار تھے صحیح اور جو خاص طور پہ جت البدا میں جمع ہوئے باقی تعداد کتنی اللہ اس کا رسول بہتر جانے لیکن ان صحابۂ کرام علیہ مردوان میں بعد بعد کو باز پر فضیلت اور مقام دیے گئے لا یستی من کو من قبل الفتح و قطل علاء کا درج من الدینہ انفق و قطل و کل وا الحسنہ نف سے صحابیت میں برابر اور صحابی کو جو انعامات اللہ کی طرف سے اور اکرامات سے نوازا جائے گا وہ تمام کے لیے عموم ہیں ان کے لیے وہ سارے کے سارے عادل ہیں اللہ تبارک مطالعہ کے ان کے لیے حسن بھلائی کے وعدے ہیں لیکن ان صحابہ میں سے بھی بعض کو بعد پر فضیلت فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے صحیح زیادہ درجے والے ہیں صحیح ان کی بنسبہ جو فتح مکہ سے بعد مسلمان ہوئے اچھا پھر یہ ہے اس میں بدر والوں کی اور زیادہ خصوصیت ہے اشرہ مبشرہ کی اور زیادہ خصوصیت ہے اشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدہ اور خلافت راشدہ والے خلفۂ اربع حضرت سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی شیر خدا ردی اللہ تعالی عنہم ان چار کو بطور خاص فضیلت ان چار میں سے پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ با با با با افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق یہ فضیلت والے تو بعض چیز کو بعض پر فضیلت دینا یہ اگر ہم دیکھیں تو ہم کئی اعتبار سے کتنی چیزوں میں ہم دیکھیں اللہ کے بندوں میں دیکھیں صحیح اسی طرح آپ نے زمین کے لیے کہا تو زمین سب اللہ کی ہے لیکن آپ دیکھیں ہمارے محلے میں ہمارے شہر میں اگر کوئی جگہ خاص آدمی اپنی ملکیت سے نکالتے ہوئے اس کو بیت اللہ بنا دیتا ہے اللہ کا گھر بنا دیتا ہے مسجد بنا دیتا ہے سبحان اللہ تو پورا محلہ وہ ایک طرف, ایک طرف ہو جاتا ہے اب اس جگہ کی شان مرتبہ بلند ہو جاتا ہے صحیح اور یہی وجہ ہے وہ کہ وہ پورے محلے سے وہ جگہ ایسی ممتاز ہو جاتی ہے اور شان والی ہو جاتی ہے کہ وہاں آدمی کا قدم رکھنا اس کے لیے باعث سعادت اور برکت والا بن جاتا ہے صحیح. اور اس کے اندر بیٹھنا اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے صحیح. اور عام جگہ سے اس جگہ کو ایک بہت بڑا امتیاز حاصل ہو جاتا ہے صحیح. تو بعض جگہ کو بات... اچھا پھر مساجد اس اعتبار سے مساجد بھی بہت ہے سب صحیح مساجد صحیح لیکن مساجد میں بھی فضیلت کو بیان کیا گیا صحیح عام شارے راستے کی مسجد سے زیادہ مقام اس محلے کی مسجد اس محلے کی مسجد سے زیادہ فضیلت والی جامع مسجد ہو جاتی ہے اس جامع مسجد سے زیادہ فضیلت والی اگر اس اور دوسری جو باقاعدہ روایات میں جن کو بیان کیا گیا صحیح مسجد الحرام شریف ہے مسجد اقسہ ہے مسجد نبوی اور اس کے ساتھ مسجد کبا ہے یعنی جن کی بطور خاص فضیلتوں کو بھی بیان کیا, بیان کیا, گیا کیا گیا صحیح تو یہ بات کرنا کہ ساری چیز یہ ہے اور پھر اس چیز کو خاص خصوصیت تو یہ اللہ تبارک وطالعہ کی ایک مشیت ہے اللہ تبارک وطالعہ کے ایک اس طریقے سے اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو بعض پر فضیلت دینا بعض بندوں کو اچھا ہم اگر ایام کے اعتبار سے دیکھیں جی مہینے سال سارے کے سارے جو ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ کے بنائے ہوئے ہیں یہ صحیح مہینے لیکن اس کے باوجود بعد مہینوں کو بعد پر فضیلت ہے رمضان المبارک کو دیگر مہینے پر فضیلات دنوں میں اگر ہم آ جاتے ہیں تو ایام کے اندر بھی پورا ہفتہ ہے لیکن جمات المبارک بطور خاص فضیلت والا ہے صحیح. پیر شریف کی الگ فضیلتیں جمعرات کی فضیلتیں بیان کی گئیں لیکن ان میں بھی بالعموم جمے کو افسل کہا جاتا ہے صحیح. تو اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں ایام کو دیکھیں یہ بھی فضیلت والی جگہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مساجد سب ہیں لیکن پھر باغ پر جو ہے وہ فضیلت والی ہے صحیح حرم شریف جائیں اللہ کے اس حرم میں بیت اللہ میں ہم جاتے ہیں تو وہاں بھی بطور خاص مقام ابراہیم کی فضیلت ہے اور کسی رکن کی فضیلت ہے اس طور پر اس کی یہ فضیلت ہے تو مختلف چیزیں حجر اسود وہاں نصب اس مقام کی اپنی فضیلت ہے صفہ مروہ ہے تو اس مقام کی اپنی فضیلت ہے صحیح تو بعض کو بعض پر یہ فضیلت دینا یہ ایسی نہیں کہ یہ کوئی نئی بات ہے کہ ہم مقدس مقامات یا وزارت اولیا کے بارے میں اگر بات کریں کہ وہ بطور خاص ایسی مقدس جگہ ہے مقبول جگہ ہیں کہ اللہ کی وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو یہ تو انداز طریقے اور بھی ساری چیزوں میں پائے جا رہے ہیں صحیح افراد صحیح میں بھی ہے چکھانے کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو ہم اگر ان میں بھی دیکھتے ہیں تو کئی چیزوں کا بطور خاص پھلوں کا قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے شہد کا ذکر ہے صحیح صحیح زیتون کے تیل کا ذکر ہے اس طرح یہ کئی چیزیں جن عادی سے تجربہ لے تو کئی کھانے ایسے بعد ہیں جن کو مبارک آگیا ٹھیک ہے ہم کھانا عام کھاتے ہیں لیکن سہری کے کھانے کو بابرکت کھانا کھا گئے جی تو اب یہ،, یہ کھانا وہی ہے جو ہم گھر میں تیار کرتے ہیں اور ہم بناتے ہیں کھاتے ہیں لیکن اس کھانے کو بطور خاص بابرکت اور مبارک گویا کے کہنے کے متبرک بنایا گیا ہے اس کو تو اس طرح بات چیزوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہونا جگہ کو فضیلت حاصل ہونا یہ کسی خاص خصوصیت کی وجہ سے اور وہ خصوصیت کیا ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک مطالعہ کی رحمت کے کچھ آثار ایسے ہو ٹھیک ہے اور وہ رحمت کے آثار کہاں سے وہ ہمیں دین اسلام سے پتا چلے گئے وہ میں قرآن اور حدیث کے مطالعہ کرنے سے پتا چلیں گی کہ کون سی ایسی خاص جگہیں ہیں کون سے ایسے خاص افراد ہیں اشخاص ہیں کہ جن پر اللہ کی بطور خاص رحمتیں ہیں اور اس وہ رحمت کے نزول ہونے کی جگہ وہ بن جاتی ہیں وہ افراد وہ اشخاص وہ ذاتیں اگر کسی جگہ تشریف لے کر جاتی ہے تو وہ جگہ بھی ان کی برکت سے آگے با بن جاتی ہے اور اللہ کی رحمت کے نزول کا وہ مقام بن جاتا ہے تو اس اعتبار سے ان چیزوں کو بطور خاص مقدس کہا جاتا ہے یعنی المختصر یہ ہے کہ جس چیز کی جتنی نسبت اللہ کے لیے ہو جاتی ہے اور اس چیز کو اللہ سے جتنا قرب ہو جائے اب وہ کسی ذات کی صورت میں ہو وہ کسی جگہ کی صورت میں ہو وہ کسی اور چیز کی صورت میں جس کو قرب اللہ کا حاصل ہو جاتا ہے یا اللہ کے پیاروں کا اور وہ اللہ کے پیارے ایسے جو اللہ کا قرب حاصل کیے ہوئے ہیں تو اب ان چیزوں سے ان کو بابرکت جاننا ان کو مقدس جاننا یہ عزرو شرح بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی کسی اس بات کو اس طریقے سے اگر کنکلوژ کیا جائے اس کا کہ جو چیز جس چیز سے کسی اللہ کے ولی اللہ کے نیک برگزدہ بندے کو نسبت ہو جائے تو وہ چیز وہ جگہ وہ مقام بابرکت ہو کرتا ہے اچھا مختلف صاحب آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اس برکات بھائی بھائی بھائی سے ہمیں کیا فائدے ہو سکتے ہیں یا کیا فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں جیسے جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب والی بن جاتی ہے جہاں پہ اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس سے بہت سے فوائد مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں ایمان والے اس کی برکات کو حاصل کرتے رہتے ہیں آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تابوت سکینہ آپ کو ملی قرآن پاک میں واضح طور پر واقعہ موجود ہے تابوت سکینہ جی بنی اسرائیل اس کے اندر کیا کرتے تھے آپ کو تابوت سکینہ کیا تھا کہ جس کے اندر عالم موسا و ہارون جین ان کی استعمال کی ہوئی چیزیں تھیں چیزیں تھی, صحیح. اب اس کے اندر اصا مبارک ہے یا اس کے اندر انگوٹھی مبارکہ ہے کہ کسی نبی کی کسی نبی کی کوئی نال شریف ہے یہی چیزیں انہیں کو بابرکت اتنا کہا گیا کہ بنی اسرائیل ان کو اپنے ساتھ رکھتے اور اگر کسی جنگ میں جاتے تو اس کو سامنے رکھ کر اس کے وسیلے سے گویا کہ دعا مانگتے اور ان کو کامیابیاں ملتی ان کو مل جاتی قرآن با پاک کے اندر سورہ عالیہ عمران کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس میں بطور خاص ایک بہت عظیم باقی کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر اس کو بیان فرمایا حنال جی کا دعا کری جار جی کہ یہاں کھڑے ہو کر زکری علیہ السلام نے دعا مانگی جی وہ دعا کس مقام پر مانی گئی جی حضرت مریم رضی اللہ کو تعالیٰ نہا جو کہ حضرت ذکری علیہ اسلام کی کفالت میں تھی اور ان کے لیے ایک محراب ایک حجرہ ایک کمرہ بنایا گیا تھا جس کے اندر یہ رہتی تھی اور جس کے اندر انہوں نے پروش پائی اور پھر آگے جا کر جس کے اندر اپنا عبادت عبادت کے معاملات بچا لائے تو حضرت مریم رضی اللہ کو تعالیٰ نہا کہ جب محراب میں حضرت ذکری علیہ السلام جاتے کلاما دخلا علیح زکری الحراب وجد اندہ رسکا جی آپ جب بھی جاتے تو آپ رزق پاتے اور وہ رزق کیا تھا تفصیل میں بیان کیا گیا کہ پھل پاتے تھے وہ پھل کون سا تھا کہ سردیوں میں گرمی کے پھل بھی اور گرمیوں کے سردی کے بے موسم کا پھل تو آپ نے کہا کہ کالا انا لکھا کہ یہ کہاں سے آتا ہے تمہارے لیے تو انہوں نے کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ان اللہ یرز کو میں شاہ بغیر حساب اللہ جسے چائے بغیر حساب کے رزقت آفرما تو حضرت زکری علیہ السلام جو کہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے دعائیں مانگتے تھے آپ نے پھر وہاں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعا مانگی ہے خود اللہ کے نبی ہیں اللہ کے نبی لیکن اس جگہ پر دعا مانگا دعا, مانگ دعا دعا مانگا اور کیا دعا, دعا, دعا, دعا مانگی حنا کا قرآن اسے بطور خاص اس جگہ کی طرف حنا علی کا کہ اس مقام پر انہوں نے دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ مجھے جو ہے وہ بیٹا تا فرما نیک ضروریت نیک الاد فرما تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو بشارت آ جاتی فرشتوں نے آ کے ندا دی پکارا ان کو کہ اللہ تعالی آپ کو خوشخبری دیتا ہے آپ کو اللہ تعالی جو بیٹا تھا فرمائے گا اس کا نام بھی جہیا بیان فرمائے قرآن پاک میں تو علماء اکرام نے اس آیت مبارکہ کے تحت یہ چیز بیان کی کہ جس جگہ کو اللہ کی کسی خاص بندی کے ساتھ یا بندے کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے اس مقام کے فضائل و برکات یہ حاصل کیے جاتے کہ اس جگہ پہ دعا قبول ہوتی ہے وہ مقبول دعا کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے تو یہ تو ایسا قرآنی واقعہ ہے بطور خاص اور جس کو بیان کیا گیا تفصیر میں اس سے علما کرام نے باقاعدہ ان مسائل کو اخذ کرتے ہوئے یہ بات بطور خاص درج فرمائی ہے کہ جب اللہ کی بندی کا وہ ہجرا اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب اتنا ہے کہ وہاں دعا قبول ہو رہی ہے تو جس جگہ اللہ کا کوئی نیک بندہ حرام فرما رہا ہو جس جگہ ان کی قبر شریف ہو ان کا مقبرہ ہو ان کا مزار شریف ہو تو وہ چیز بھی اللہ <سؤال> کے حضور بڑی بابرکت بن جاتی ہے اور اللہ کے بندے کے ساتھ نسبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی وہاں بطور خاص ہوتا اور جب اللہ کی رحمتوں کا نظول ہوتا ہے تو وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے ایسی گھڑیوں کی آدمی کو بطور خاص تلاش کرنے کا صحیح. حکم دیا گیا ہے صحیح. بارش برش نہیں فرمایا دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے م. اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے کہا گیا بطور خاص کے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہے صحیح. تو اصل وجہ مین وجہ اس کی یہ بھی علماء کرام نے فرمائی کہ وہ مقام یا وہ جگہ یا وہ وقت اللہ کی رحمتوں کے نزول کے لیے خصوصی اوقات ہوتے ہیں اچھا چوبیس گھنٹے میں گھنٹے تو پورے ہی ہیں نا کسی بھی وقت دعا مانگی, مانگی جا سکتی ہے ٹھیک ہے وہی آپ والی بات کہ زمین ساری تو اللہ ایه ہی ایه ہے ایه تو چوبیس گھنٹوں میں بھی تو ہمیں یہ بطور خاص کہا گیا نا کہ آپ صح صح رات صح کے پہر, پہر اندر کے اندر بیان کر دی گئی جمت المبارک پورا دن صح بابرکت ہے لیکن غروب سے پہلے کی گھڑیوں کو بطور خاص بابرکت اور دعا کی قبولیت کے لیے اہم ترین ہے ایک وہ وقت بیان فرمایا گیا ہے اسی طرح ہمیں رمضان المبارک پورا مہینہ برکت ہے لیکن آخری اشرے کی طرف کہا گیا کہ بطور خاص اس کی فضیلت ہے پھر اس آخری اشرے میں بھی کہا گیا تاکراتوں کی فضیلت بطور خاص بیان کی پھر اس طاق رات میں بھی شب قدر کی فضیلت ہے صحیح تو یہ ایام میں سے کچھ گھڑیاں مہینوں میں سے کچھ ایام دنوں میں سے کچھ گھڑیاں اور سالوں میں سے کچھ مہینے چن لینا تو یہ ساری اسی چیز کی طرف ہے نشان نہیں کہ بعض چیزوں میں اللہ تعالی نے بطور خاص برکت رکھی ہوتی ہے اور اس کے سبب اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ما شاء اچھا مسئلہ اگلا سوال میرا یہ ہے کہ بہت سارے ذہنوں میں یہ وساوس آتے ہیں کہ وسیلہ یہ کیا مانگنے کی حاجت ضروری ہے بغیر وسیلے کے دعا نہیں مانگی جا سکتی اس پر کیا فرمائیں گے اس پر قرآن و حدیث کیا ہمارے رہنمائی فرماتا ہے دیکھیے وسیلہ کسی چیز کا بھی ذریعہ اختیار کرنا بے شک اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا جو ہے وہ بغیر وسیلے کے کوئی وسیلہ ذکر نہیں کیا پھر بھی دعا مانگتا ہے وہی ہر چولی مانگی جا سکتی بالکل مانگ... مانگی جا سکتی مانگنی چاہیے اور ہم مسلمانوں کو عام بھی بتیرہ طریقہ آ... آ... بطور خاص ہر ہر دعا میں ہر ہر وقت کوئی وسیلہ ذکر کرنا ضروری ہے ایسا کچھ نہیں ہے صحیح لیکن وسیلے کا مطلقن انکار کر دینا وسیلے کو ہی سر فہرست یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ کوئی چیز ہی نہیں ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے پرانے پاک میں اللہ تبارک مطالعہ نے بطور خاص کیا ارشاد شاد فرمایا ائل دینہ آ من تق اللہ وب تغل ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرح وسیلہ تلاش کرو اب وسیلہ ہوتا کیا ہے کہ یعنی کسی چیز کی طرف پہنچنے کے لیے کوئی ذریعہ اختیار کرنا صحیح ہم لفٹ کے ذریعے اوپر بلڈنگوں میں جاتے ہیں سیڑھی کے ذریعے چڑھ کر کسی اونچے مقام پر ہم پہنچ جاتے ہیں صحیح تو یہ ذریعہ ہے ہم گاڑی میں سفر کر کے کسی مقام پہ, پہ پہنچتے تو یہ وسیلہ ایک ذریعہ ہے یہاں بطور خاص وسیلہ ذریعہ کیا ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالی کا خاص بندہ اللہ کے نبی اللہ کے کوئی رسول فرشتے یا کوئی مقام یا کوئی جگہ یا کوئی ایسی بابرکت چیز جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا جی. یہی وسیلہ کہلاتا ہے صحیح. تو یہ قرآن مجید میں تو فرمایا اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تراش کرو اب صحیح. اس وسیلے سے مراد یعنی عمل کا وسیلہ بھی ہے صحیح. اس وسیلے سے مراد ذات کا وسیلہ لینا چاہے صحیح. اس وسیلے سے مراد کسی خاص مقام اور جگہ کا وسیلہ یہ علما کرام نے بطور خاص ان چیزوں میں بیان فرمایا ہے اعمال کے طور پر یعنی آدمی فرائض آدمی اللہ تبارک و نے جو چیزیں فرض کی گئی ہیں اس پر ان کو ذریعہ بنائے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا قرب حاصل کرنے کا اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے بچ کر آدمی اللہ کا قرب حاصل کرے اسی طرح ایسی مخصوص مقامات مخصوص جگہ اور مخصوص ذاتیں ایسی ہیں بابرکت کہ جن کو وسیلہ ذریعہ بالکل بنایا جا سکتا ہے حدیث پاک میں واضح طور پر یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی ہے رحم دل لوگوں کے ذریعے سے اللہ سے اپنی حاجتوں کو طلب فرماؤ اللہ سے حاجتیں مانگو لیکن ان, ان سے ان سے کہا گیا کہ ان سے اپنی حاجتیں پوری کرو جو رحم دن لوگ ہیں یہ بھی بطور خاص عدیث میں فرمایا گیا ایک عدیث اور میں جس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نابینا ہونے کی جب یہ شکایت کی یا عرض کیا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میری آنکھیں آ جائیں تو حضور اگر چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اللہ نے وہ مبارک ہاتھ بنائے کہ آپ کی ہر ہر چیز سے لوگوں نے برکتیں حاصل کی ہے اگر میرے آقا چاہتے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاتھ پھیرتے تو وہ ان کو روشنی آ جاتی کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیض مبارک کا قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ وہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں پر ڈالی گی تو وہ جو آنکھوں میں بینائی کی کمزوری ہو گئی تھی ضوف ہو گیا تھا وہ ختم ہو گیا اور نور آ جاتا ہے روشنی آ جاتی ہے پرتدا بسیرا ان کو فرمایا گیا تو ان کی آنکھیں وہ دیکھنے والے بن جاتے ہیں تو حضور اگر چاہتے بلکہ حضرت قطع رضی اللہ تعالیٰ نو یہ بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے भा, भा, भा, اور یہ تو اپنی آنکھ لے کر گئے تھے اچھا بظاہر دیکھ بھی دی رہے کہ آج کل اگر یعنی اس کو اگر آپ اس پیرائے میں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بظاہر کوئی ایسے آلات نہیں ہیں کوئی علاج معاوجے کے سامان ایسے نہیں ہیں یا کوئی ایسی دوائی کا معاملات نہیں ہے لیکن وہ پھر لے کر گئے حضور علیہ اسلطے تو اللہ نے ہی دینی ہے اور ان کے اندر جو نور آنا ہے وہ بھی اللہ کے دینے سے ہی آنا ہے صحیح. لیکن پھر حضور اسلام کے پاس گئے رسول اللہ آپ اس کو ٹھیک فرما دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کو لیا دیلے کو لیا اس مقام پہ رکھا اپنا ہاتھ مبارک دھیرا اللہ نے ان کی آنکھ کو اتنا روشن کیا پھر اتنی روشن ہوئی ان کی آنکھ کہ وہ کہتے ہیں دوسری آنکھ سے زیادہ اسے اس نوراتا دوسری ووا آنکھ ووا سے زیادہ ووا ووا ووا ووا تو یہ کیوں بارگئے رسالت کے اندر جو ہے وہ جا رہے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولؤ ان رسول لوا جد اللہ طبرما اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور اے محبوب آپ کے پاس آ جائے اور یہاں کر اللہ سے معافی مانگے اور حضور ان کے لیے سفارش کر دے لوا اللہ رحیمہ تو وہ ضرور اللہ کو رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا پائیں گے اچھا معاف کس نے کرنا ہے اللہ اللہ تبارک استفار کن کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے اللہ اللہ کی بارگاہ, صحیح صحیح بارگاہ صحیح لیکن اس کے باب وجود راستہ کون سا ہے جاؤ کا اللہ والا حضرت فرماتے ہیں نا مجرم بلائے آئے جاؤ کا ہے اللہ پھر اللہ رد ہو کبھی یہ شان کریم مو کے در کی ہے تو بالکل جی آپ بجا جی فرما رہے جی جی ہیں کہ طب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری باقاعدہ قرآن مجید فرقہ نے حمید میں تربیت فرمائی جی ہاں بالکل واضح طور پر حکم ارشاد فرمائے اور یہ بشارت عطا فرما دی کہ یہ آ جائیں آپ کے پاس اور یہاں آ کے معافی مانگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کر دیں تو حضور علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تعالی کو ماشاء ما ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے وسیلے کو بیان کیا اور اس کو باقاعدہ ڈیفائن کیا مسئلہ موضوع کی طرف پھر آتے ہیں جو کہ آج کا ہمارا موضوع وسیلہ نہیں ہے آ, مقدس مقامات پر پچھلے دنوں آپ کی بھی حاضری رہی ماشاءاللہ کن کن مقامات پر ہوئی وہ بھی انشاءاللہ شاء آپ سے لینا ہے میں نے کہ آپ کی کہاں کہاں کن کن مقدس مقامات پر حاضری ہوئی لیکن مقدس مقامات پر حاضری کا انداز کیا ہونا چاہیے آج کل عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بندہ وہاں پر جا کر عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ ہلڑ بازی مچائی جا رہی ہے اگر کسی مقدس کنویں کی طرف گئے ہیں میرے روہا کی طرف گئے ہیں تو وہاں پر بوتلے وہ پھینک رہے ہیں عجیب و غریب انداز ہے کیا انداز ہونا چاہیے کسی مقدس مقام پر گئے ہیں کسی بزرگ ہستی کے بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تو دیکھیں ادب تو یہ بہت بڑی چیز ہے کسی جگہ کے بھی آداب کو اور جیسے ہم نے بیان کیا کہ عام جگہوں سے بڑھ کر وہ جگہیں بابرکت بن جاتی ہیں وہ مقام بابرکت بن جاتے ہیں تو جب وہ جگہ ایک ممتاز بن گئی اور وہ جگہ ایک الگ شان والی بن گئی ہے تو اب اس کے آداب بھی اتنے ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں صحیح اگر کوئی گناہ با برکت آیام میں ہو یا با برکت جگہ پر ہو تو یہ اس کی شدت اور بڑھ جاتی ہے یعنی عام دنوں میں اگر کوئی گناہ کر رہا ہو گناہ تو گناہ ہے بچنا فرض ہے لازم ہے صحیح لیکن یہی گنا وہ بطور خاص رمضان میں کر رہا ہو کہ عام جگہوں پر کوئی گنا ہے لیکن وہی گنا معذ اللہ اگر کوئی اللہ کے گھر مسجد کے اندر کر رہا ہو تو پھر اس کے اندر ہو تو اور زیادہ اس میں شدت اور زیادہ آ جاتی ہے پھر اس کے گناہ کی نہوصت بھی اتنی زیادہ اور سختی بھی اتنی زیادہ اس پر جو ہے وہ ہوگی کہ جو ان چیزوں کا بھی بطور خاص خیال نہیں رکھتا تو ادب یہ پہلا کرینہ ہے اور یہ پہلا انداز ہے ادب یہ ہاتھ سے ادب کا دامن جو ہے وہ یہ کبھی بھی نہیں چھوٹنا چاہیے ہماری محبت ہمارے جذبات یہ ایک اپنی جگہ ہے لیکن اس کی جگہ کے اداب اور تقاضے یہ بھی اپنی جگہ پر یہ ہم جیسے دیکھیں علماء کرام نے واضح طور پر اس مسئلے کو بیان فرمایا حجر اسود کو چومتے ہیں بابرکتیں تبرک لینے کے لیے چومتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے چومتے ہیں لیکن یہ بات بھی واضح طور پر بیان کی گئی میرا سنت نے بھی اپنے کتاب میں رفیق الحرمین میں اس بات کو بطور خاص بالخصوص بیان کیا ہے کہ آپ وہاں پہ حضرت کو چومنے کے لیے لوگوں کو دھکے مار رہے ہیں اب وہاں پہ لوگوں کو آوازیں بلند ہو رہی ہیں تو یہ چیزیں جو ہے وہ Uh, ایک تو حق تلفیوں میں چلی جاتی حقوق العباد کے معاملہ جدا ہیں اللہ کے حرم کے معاملہ جدا ہیں نہیں yani لیکن آدمی سب... کو بہت زیادہ احتیاط کے تقاضے دیکھیں. رکھنے چاہیے یہ باتیں سب بجا ٹھیک ہے آج کل کا جو انداز ہے اتنے سارا کراؤڈ وہاں پر پہنچ گیا کہ وہ جا کر حجر عصبت سے برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے ظاہر بندہ اتنے سارے پیسے خرچ کر کے گیا ہے اور وہاں پر جا کر اگر یہ, یہ بھی سعادت حاصل نہ کرے تو پھر کیا کریں اس طریقے سے وہ برکت تو لینی ہے نا وہ جب گیا ہے تو برکت نہ لے گا دیکھیں اس کی برکت تو کتنے پیارے خوبصورت انداز سے یہ بیان کر دی جو چوم لیا وہ بھی برکت ہے اور جو چومنے کی طاقت نہیں ہے استعلام کر رہتا ہے اس کو بھی وہ فضائل و برکات تو جن روایات آخر آخر آخر میں یہ بیان کیا گیا تو وہاں بطور خاص اس کو بھی بیان کیا جس نے بوسا دیا یا استعلام کر لیا تو یہ دوسرا آپشن تو ہمارے پاس موجود ہے تو بجائے یہ کہ ہم کسی چیز کی برکت کو حاصل کرنے جائیں اور پھر یہ کس نے کہہ دیا کہ وہ برکت بطور خاص اس خاص ہی جگہ پر پہنچیں گے تو ملے گی اگر اس سے چار ہاتھ پیچھے کھڑے ہوئے تو برکت حاصل نہیں ہوں گے یعنی مزار پہ جاتے ہیں اور بالکل بلکہ ایک ادب کا اور حاضری کا طریقہ ہی یہی ہے کہ ہم کسی بزرگ کے مزار پہ جائیں تو وہاں پہ ان کے اس مزار شریف اور قبر شریف سے کچھ ہاتھ ہم پیچھے چار ہاتھ اب کہیں چار ہاتھ جگہ نہیں ہوتی تو کم از کم اتنا ہے کہ ہم کچھ آداب کے دائرے میں رہ کر جتنا فاصلہ ہو سکے کچھ ہم فاصلہ رکھے وہاں پہ ایک ادب کے ساتھ ہم حاضری دیں ان کے نظر ہم کچھ اثال ثواب کریں اور یہ تو ایک چیز مطلب رہی ہے کیونکہ بات یہ بھی پوچھتے چاہے مزار پہ ہم چلے گئے اب وہ سمجھتے شاید یہی ایک انداز ہے کہ ہم چومیں ہم لپٹ جائیں دیکھیں اگر کوئی مزار شیخ کی چوکٹ کو ہاتھ لگا رہا ہے جالیم بارہ کو ہاتھ لگا رہا ہے چوم رہا ہے ٹھیک ہے اس میں وہ معاملات نہیں ہے لیکن اس کے لیے یہ چیز کی تو اجازت نہیں دی جائے گی نا اگر آپ وہاں نہیں پہنچ پا رہے تو آپ وہاں کی بے ادبیاں کریں آپ ذرا یہ غور کریں کہ کس ہستی کے آپ در پر ہیں کس کیا پہنچ چکے کیا یہ کرم کم ہے کہ اتنے قرب میں انہوں نے برائے یہ کرم کم ہے اپنے ملک سے چلے ہوئے اپنے شہروں اپنے گھروں سے نکلے ہوئے اب تو آپ دو چار ہاتھ کے بالکل فاصلے پر موجود ہیں کیا یہ کرم ان کا کم ہے تو اس لیے انہی چیزوں کو بہت زیادہ بابرکت چاہنا چاہیے اور آداب کو مقدم رکھنا چاہیے صحیح اور انہی کے ساتھ اپنی حاضری کو دینا چاہیے ماشاءاللہ بڑی پیاری اور خوبصورت بات مختص نے فرمائی ہے اور آداب بھی بیان کیے ہیں مختلف کیا تقاضے ہیں وہاں پر جا کر کن چیزوں کی غفلت نہیں کرنی چاہیے کن چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھنا چاہیے بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ مقدس مقام پر گئے ہیں کسی بزرگ ہستی کے مزار پر حاضری بھی دی ہے مگر وہاں پر جا کر جناب پھر وہ سیلفیاں لے رہے ہیں ظاہر گئے ہیں خرچہ کر کے دنیا کو بھی دکھانا ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ آئے ہیں تو کیا انداز ہونا چاہیے کن چیزوں سے بچنا چاہیے عجیب و غریب سواری کا وہاں پر اہتمام کروانا ہے کبھی اونٹ پر جناب سواری کرنی ہے کبھی اسکوٹریں دوڑوانی ہے تو عجیب و غریب انداز ہوا کرتے ہیں اصل میں یہ کلچر کلچر سیلفی کلچر جو معاملات آ چکے ہیں وہ واقع یہ بات ہے کہ پہلے آدمی کسی اللہ کے نیک بندے سے ملاقات کرتا تھا تو سب سے پہلے دعا کے لیے کہتا تھا اللہ کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں اور اب تو دعا یاد نہیں رہتی بلکہ سب سے پہلے اس کی کوشش ہی یہی ہوتی ہے کہ میں کسی طرح ان کے ساتھ تصویر لے لوں ان کے ساتھ پکچر بنوا لوں جی یعنی گویا کے ذہن کے اندر ہی یہ سب چیزیں تو یہ جانے والوں کو ان چیزوں میں بحرال اب اس سے اور بار میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید یہ معاشرہ اس چیز سے جو ہے نا وہ پیچھے ہو جائے یہ تو بہت مشکل ہے صحیح لیکن صحیح اپنے, اپنے اپنے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے صحیح جس بزرگ کی جتنی زیادہ آپ اا اا ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں جی میں سمجھتا ہوں بہت اچھی حاضری وہاں آپ دے سکتے, دے سکتے ہیں مزارت پہ ان با چیزوں کے بارے میں جیسے سے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں مطلب آپ ہم کرنا کیا ہے صحیح تو صرف یہی ہے نا تو اس بزرگ کی سیرت مبارکہ ہمیں بطور خاص یعنی بھی ہمارا بھی سفر رہا ہے جی بغداد شریف کا اور جی ان مقدس مقامات میں جی اب ان میں بطور خاص مزار شریف ہیں کہاں کہاں سبب کی حاضری رہی بغدادی میں تو کثیر مزار مزارات نام شیف بھی ہو جائے تو ہمارے مدرسل کے ناظرین کو سب سے مقدم سب سے پہلی نیت تو بغداد شیف میں گیارہویں شریف کے مہینے میں جانے واہ کی, کی تی بڑی گیارہویں شریف از از تو سید الاولیاء قطب الختاب پیران پیر روشن ضمیر حضور سیدنا ان عبد القادری جیلانی المعروف غوث اعظم ردی اللہ تعالیٰ ان سے مزار کی حاضری کیسی ہی وہ نورانی اور بابرکت اور حاضری کے وقت کیفیت پہلی جو باتیں ذہن میں آ رہی ہیں ہم بس بچپن میں چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم یہ گیارہویں شی سنتے ہوئے گیارہویں جی کا میں فرسٹ ٹائم حاضر ہوا ہوں تو گیارہویں شریف کے بارے میں یہ کہ گیارہویں شیخ سنتے آئے کھاتے آئے کھلاتے آئے مناتے آئے جی لیکن اب آدمی اپنی زندگی کے ان لمحات کی گویا کے معراج کو دیکھتا ہے ایک طرح کا کہ وہ ولیوں کے سردار کی قدموں میں حاضر ہے اور ان کے قرب خاص میں جہاں اتنے اتنے بڑے اولیائی کا اپنے سروں کو جھکا دے اور وہ آدمی حاضری دے رہا ہو ذرا یہی ایک بات غور کر لے کہ ان کا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے اور وہاں آدمی اگر بیٹھ کر ان سے توجہ خاص وہ لینے کی بجائے اگر کسی اور معاملات میں مشغول ہو جائے تو یہ کتنی بڑی اس کو غفلت سے تعبیر کیا جائے گا تو سے پاک ہے پھر ہمارے امام امام العائمہ سراج الامت اے اے حضرت سیدنا ابو الخلیفہ امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی مزار شریف اب بطور خاص اہل علم یعنی ہم حنفی جو ہیں تو ان پہ تو ان کے احساناتی احسانات, ہی احسانات با با با با با ہیں یعنی دن بھر کے اندر ہم کس چیز کے اندر اپنے امام کے پیچھے نہیں ہے یا محتاج نہیں ہے ہمیں فجر کی نماز پڑھنی یا ساری نمازیں پڑھنی ہمیں کاروبار ہے تجارت ہے نکاح ہے کوئی بھی معاملہ ہے ہم امام کے پیچھے پیچھے ہیں امام کی اتباع میں امام کی فرما برداری میں مقلد ہیں ہم ان کی تقلید کرتے ہیں تو یہ چیزیں اگر ان کے احسانات اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہیں تو پھر اور سوز ملتا ہے پھر وہاں پہ بشر حافر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت معروف ترقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت امام موسا کاظم رضی اللہ و تعالیٰ ان کا مزار شریف پھر کربلا معلّہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عجف اشرف حضرت علی شر خدا رضی اللہ تعالیٰ علم تو مزارات تو وہاں پہ واقع ہی پھر امام غزالی مسلمان فارسی, اے رضی, سلمان فارسی رضی اللہ و تعالیٰ حضرت غذائفہ بن یمان حضرت شیخ شبلی Allah. یعنی ہمارے Allah قادری Allah. سلسلے Allah. کے جو بزرگ ہیں اور Allah. پھر, پھر اشعار وہ جو ہم اپنے شجرہ کے اندر پڑا کرتے ہیں اور آج انہی کے قدموں میں تو پھر ایک اس کا ایک الگ لطف ہوتا ہے اور الگ اس کے مزے ہوتے ہیں تبارک و تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص ان کو کہ جنہوں نے آج تک ان مقامات کی حاضری نہیں کی زیارت نہیں کی اللہ تبارک و تعالی، ہم سب کو ان با برکت اور مقدس مقامات کی حاضری نصیب فرمائیں اللہ تبارک و با ادب حاضری نصیب فرمائیں ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفیض ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے مدنشن ناظرین مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ جب کسی اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء کی طرف ہمارا سفر ہو ان کے مزار پر حاضری ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی سیرت کو پڑھ کے جائیں اور پھر ان کی سیرت پر عمل بھی کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم